ہر سانس میں سوزش ہوتی ہے ہر زخم جی کر جل اٹھتا ہے سرکار کے ہجر میں آسو کی جس آنکھ سے بارش ہوتی ہے سرکار کے ہجر میں آنسو کی جس آنکھ سے بارش ہوتی ہے اس آنکھ کے قربان شام و سحر کی نوازش ہوتی ہے اس آنکھ کے قربان شام و سحر کا جلوہ کیا مانی اے طالب ہوش میں ہاتور کا جلوہ کیا مانی اے طالب جلوہ ہوش میں آ ہر آنند یارے طبامی جلو کی نمائش ہوتی ہے ہر آنند یارے تیبامی اے جلب دل اے دیدم کچھ اور تڑپ کچھ اور مچل اے جذبہ دل اے نم کچھ اور تڑپ کچھ اور مچل دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں آقا کی نوازی شروع ہوتی ہے دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں اے نام محمد صلی اللہ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 جس چاند کی زور سے دنیا کے ہر ذرے میں تابش ہوتی ہے جس چاند کی زور سے دنیا کے اے آخ مدینہ دل کا با سر گمب اے مائ اے آخ مدینہ دل کا با سر گنبد گزرا مائے اس کعبے میں کعبے والے کی ہر وقت پرستش ہوتی ہے اس کعبے میں کعبے والے کی ہر وقت پرستش ہوتی ہے جب جرے ندی میں حد سے گزوں سلام وہ مشہور سلام پھر اسی تمنا اور آپ سے اسی دعا کی درخواست کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ کی دعاؤں کے بدولت اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اور آپ کو سب کو ہر کی حاضری نصیب فرمائے سہیم بادل سہیم بادل حضور حق سے پیام آیا سلام آیا ذہی مقدل خزور حق سے پیام آیا سلام آیا جھکاؤ نظر بچھاؤ پل کے ادتا آلہ مقام آیا بچھا پل کے ادب کا آلہ مقام آیا یہ کون سر سے کپل پیٹے چلا ہے کے راستے پر یہ کون سر سے کپل پیٹے چلا ہے ال راستے پر فرشتے ہے رت ستک رہے ہیں یون جی اے تیر مایا فرشتے ہے رتھ ستک رہے ہیں یقیے تیر مایا دو پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نتنی تھی دل سے ایک دن کے مقبول ہو کے آئی وہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبات کو کام آیا وہ جذبہ تڑپ تڑکی سچی وہ جذبات کو کام آیا یہ راہ ہو ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ ہو ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دل پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا دل پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑبے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑب سے چھوڑ آیا ہوں میں گلاب کے منتظر تذر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا منہ بلاب کے ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا سہم کا حضور حق سے پام آیا سلام آیا چکاؤ نظر ادب مقام آیا اللہ ونستغفره ونؤمن به ون بلاہی ونعوذ شرف من شرور انفسنا ومن آ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 ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر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 يا حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا الحظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرغان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالی نے رمضان کی اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو پہنچایا جس کو عالم بالا میں عرش الہی پر اور قرآن کریم کی زبان میں للت القدر اور شب قدر کہا گیا اسی رات کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی صورت میں فرمایا ہے اور اس رات کی وجہ سے صورت کا نام بھی سورت القدر ہو گیا یہ رات کیا چیز ہے ہر ایک کا مذاق الگ ہے مختلف ہے اور سمجھنے کے انداز ہر ایک کے الگ الگ ہے ایک انداز یہ بھی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ قدر کے معنی ہے تقدیر اور حکم آج کی رات اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کس کو زندگی کا کتنا حصہ اور دیا جائے کس کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا جائے کس کے بارے میں رز کا فیصلہ کیا جائے کس کے بارے میں محاش کا فیصلہ کیا جائے یہ رات حکم کی رات اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں بارگاہ خداوندی میں ہے جو امور کے طور پر شادر ہوتے ہیں وہ ان ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ جن سے یہ کام متعلق ہے اور وہ ملائکہ حضرت اسرافیل علیہ اللہ تو وسلام حضرت میکا علیہ سلاط وسلام حضرت اسرائیل علیہ سلاط وسلام اور ان سب کے سردار حضرت ابریل امین علیہ سلاط وسلام علما نے لکھا ہے کہ یہ چاروں ملائکہ اور ان چاروں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں وہ کام جو آج کی شب میں احکام کے طور پر صادر کیے جاتے ہیں یہ کام فلا فرشتے سے متعلق ہے یہ کام فلا فرشتے سے متعلق ہے تو فرمایا یہ لہلت القدر ہے احکام کے ساتھ ہونے کی ہمیں اور آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم معاش کے اعتبار سے تنگ اور پریشان رہیں ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور صحت ملے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی عزت اور دنیا کا منصب نہ ملے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی کی صاحبیں نہ دیں اس لیے آج دوڑنے کی رات ہے کہ آپ دوڑیں اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے بارے میں زندگی کے بڑے اہم اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ فیصلے ملائکہ کے حوالے کے اس لیے ہم اور آپ بے ہیں اس بات کے لیے بے چین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر خدا سے زندگی مانگیں اور زندگی مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے بظاہر تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے انسان کے لیے وبال ہے لیکن نہیں وبال نہیں یہی تو ایک سرمایہ ہے جو آپ دنیا میں لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آخرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور تو کوئی سرمایا نہیں اسی لیے اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی آدمی اپنی موت کے لیے دعا بات اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کو منقطع کر دے یعنی حرام ہے خودکشی کرے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زندگی کی ساحتیں ہیں ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے ہم نے آج تک وہ نیکیاں نہ کی ہوں اگر ان ساحتوں کے اندر ہم نے کوئی نیکی کر لی تو ہماری ماضی کی زندگی کی تلافی ہو جائے اس لیے عمر اور حیات بھی مانگیں گے محاش اور روزی بھی مانگیں گے اس لیے کہ ہم بے نیاز نہیں ہیں بندہ محتاج ہے اللہ غنی ہے کبھی کبھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بے نیازی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں, نہیں ہمیں اس کی حاجت نہیں ہمیں اس کی حاجت نہیں یہ سب غلط ہے انسان قدم قدم پہ محتاج ہے انسان قدم قدم پر حاجت مند ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے بندے کی بے نیازی اللہ کو پسند نہیں بندہ نیاز مندی کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیاز مندی پر بندے کی حاجت کو پورا کر ہم حاجت پیش کرنے والے ہیں وہ ہماری حاجتوں کا حاجت رہتا میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے ایک شعر سنا اور سن کے فرمایا کہ بھائی یہ تو بندے کے مزاق کے خلاف ہوں. وہ شعر یہ تھا کہ اگر بخشیں زیر قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے ہاں بخش دے تو اچھا نہ بخشے تو اچھا ہے کوئی شکایت نہیں مولانا نے فرمایا کہ یہ تو بندے کی نیاز مندی کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے فرمایا کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے اگر بخشیں قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری کہ کی کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے سوچتی کیوں ہے تصور ہی کیوں کرتے ہیں اس بات کا کہ کوئی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہم لگ لپٹ کے مانگے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہ پڑتے اس لیے ہر قسم کی دعا مانگیں آج احکامات صادر ہونے والے ہیں ہم سب اپنے اپنے کاغذات کو تیار رکھیں اور اللہ کے سامنے ہم مانگنے کے لیے دیکھیں ایک حیثیت اس رات کو سمجھنے کی یہ ہے لیکن دوسری حیثیت اس سے بھی اونچی ہے اور وہ حیثیت یہ ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں جنت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں کیا نہیں ملتی ہیں ہم, ہمیں کسی اور چیز کی تلاش ہے اور وہ تلاش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کی نظروں میں آ جائیں ہمارا کوئی مرتبہ خدا کی نظروں میں قائم ہو جائے ہمیں یہ چاہیے مشہور واقعہ ہے ابن الفارض بہت بڑے بزرگ بھی ہیں شاعر بھی ہیں بڑے اللہ والے ہیں دیوان ابن الفارض ان کا دیوان بھی عربی میں ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت ان کی نظر کا وقت تھا اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے آپ جنت پیش کریں مگر وہ جنت پیش کریں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو باقی جنت کی ساری نعمتیں ہوں لکھا ہے کہ سامنے جب وہ جنت پیش کی گئی تو انہوں نے غصے کے مارے اپنا منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کے انہوں نے یہ شیر پڑھا فرمایا ان کا ن منزلتی فی الحب ان کا ن منزلتی فلحبر تو فقد اللہ میری ساری عبادتوں کا اور بندگی کا سلا اگر یہی جنت ہے جس میں ساری نعمتیں ہیں لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہے تو اے اللہ میں نے تو اپنی عمر ضائع اس جنت کے لیے میں نے عبادتیں نہیں کی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نعمتوں کے خاطر عبادت کروں میں نے تو عبادت اس لیے کی تھی کہ مجھے اللہ کی تجلی حاصل ہو جائے خدا کا دیدار حاصل جائے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے وہ جنت پیش کی جائے جس میں زار خدا بندی ہو ابن الفارض نے کہا بے شک اب میری روح قبض کر لی جائے میں یقیناً اسی چیز کا خواہش مند اور اسی چیز کا طالب تھا جس کا مطلب یہ ہے ایک معیار اور مذاق یہ بھی ہے کہ ہم تو پوزیشن چاہتے ہیں ہم تو مرتبہ چاہتے ہیں ہم خدا کا قرب چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ ساز و سامان دیا جائے اور ہمیں مطالع حیات دی جائے علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے دوسرے معنی بھی ہیں قدر کے معنی ہے مرتبہ قدر کے معنی ہے عزت قدر کے معنی ہے شرف اس کو لت القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی ان لوگوں کو حیثیت دیتے ہیں ان لوگوں کو مرتبہ دیتے ہیں ان لوگوں کو قدر و منزلت دیتے ہیں کہ جو صاحب منزلت اور صاحب قدر نہیں ہے آج ان کو مرتبہ ملنے والا ہے آج ان کو ایسی پوزیشن ملنے والی ہے اور ایسی حیثیت ملنے والی ہے کہ وہ سن کے کچھ ہوتا ہے لیکن وہ حیثیت نہیں وہ منصب نہیں کہ جس کو دنیا والے حیثیت کہتے ہیں کسی کو خواہش یہ ہے کہ وزارت مل جائے کسی کو خواہش یہ ہے کہ ممبری مل جائے کسی کو خواہش یہ ہے کہ کوئی اور عہدہ مل جائے نہیں اللہ والوں کی نظر میں حیثیت اور مرتبہ کیا ہے فرمایا کہ چپ خود گشت حافظ کا شمارد چپ خود گشت حافظ کا مارد بیک جا ملک تھے کا اوسو کہرا کاسو کے کسی کو بھی وہ پرے کی برابر نہیں سمجھتے وہ اس کو حیثیت و مرتبہ نہیں ڈالتے پھر حیثیت کسے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ روبا اشحصہ اخبر مدفوری انل باپ لو اہ لف اللہ ابر لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں جن کے چہرے غبار لود ہیں وہ جس جگہ بیٹھتے ہیں لوگ انہیں اٹھا دیتے ہیں مگر خدا کے یہاں ان کا مرتبہ یہ ہے اگر وہ اڑ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اے اللہ یہ کام تو کرنا ہی ہوگا تو اللہ ان کی قسم کی لاز رکھنے کے لیے اس کام کو پورا کرتے جس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں وہ خدا کے مقرب بن جاتے ہیں وہ خدا کے ولی بن جاتے ہیں آپ نے دیکھا للت القدر کے معنی یہ قدر والی رات یعنی شرف والی آج کی رات میں شرف کیا جائے گا اور سنیے اور ہمارے کہا ہے کہ آج کی رات میں ایک ایسی ذات کی طرف سے کتاب آنے والی ہے کہ جو سب سے زیادہ صاحب قدر اور صاحب شرط ہے یعنی اللہ ایسے فرشتے کے ذریعے سے آنے والی ہے کہ جو فرشتہ فرشتوں کے اندر صاحب مرتبہ اور صاحب قدر ہے اور وہ جبریل امین ہے ایسے نبی اور ایسے پیغمبر کے اوپر کتاب اتر رہی ہے کہ جو کتاب جو, جو نبی صاحب قدر صاحب ہے اور ایسی امت کو وہ کتاب دی جانے والی ہے کہ جو, جو امت ساری امتوں کے اندر صاحب قدر ہے اللہ صاحب قدر ہے کتاب صاحب قدر ہے جبرین صاحب قدر ہیں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قدر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کافی قدر اب آپ نے دیکھا قدر کے ایک معنی یہ ہوئے کہ یہ رات مرتبے والی رات ہے آج کی رات میں اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ملے گا کہ آج کی رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے ملاقات کے لیے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ للت القدر نہیں ہے یہ للت الشال ہے یہ ملاقات کی رات ہے یہ کسی عارف نے کہا ہے پرمایا کے شب قدرست طے شد نامہ اے حجر سب شب قدرست الامہ اے حجر سلام الحی یا مطلف الفجر پوری رات اللہ کی طرف سے ملاقات ہوگی بندوں سے ملاقات کا طریقہ کیا ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ آج ملائکہ نازل ہوں گے سجرت المنتہا سے ہر آسمان سے اور اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کس طریقے پر آئیں گے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین بیچ میں ہوں گے جیسے کسی کا جلوس نکالا جاتا ہے اور ان کے باقی جم گٹے ہوں گے ملائکہ کے اور فرشتوں کے وہ اس طریقے پر دنیا میں آئیں گے اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے درود بھیجیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام کریں گے مسلمانوں کو وہ مسلمانوں سے کہیں گے السلام علیکل اے ایمان والے آج ہماری طرف سے تم پر سلام ہو کیوں اس لیے کہ تم ذکر الہی میں آج بیدار ہو اور اللہ کی یاد میں تم لگے ہوئے ہو ہماری طرف سے آج تم پر سلام بھیجا جاتا اندازہ لگائیے ہم تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سلام کا کوئی جواب بھی نہ دے تو شاید ہم اپنے آپ کو اسی مرتبے کے قابل سمجھتے ہیں لیکن یہ مرتبہ تو ہمارے و گمان میں بھی تن تھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائیں گے فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے جو ہیں وہ سلام کریں گے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کر کے ان کے اوپر سلام بھیجیں اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ جبریل امین میں تمام فرشتوں کے اور ملائکہ کے انتظار میں ہیں جب کوئی مومن اور مسلمان اللہ سے دعا مانگے گا جبریل امین میں تمام فرشتوں کے آمین کہیں گے تمام مزاحکار فرشتے اس کے انتظار میں ہیں کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا اور ہم آمین کہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آمین کہنا بھی دعا کر حضرت موسا علیہ السلاط وسلام بھی نبی ہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ایک بھائی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین آمین کرو انہوں نے دعا مانگی دوسرے نے آمین کہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد جی بد کو ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی حالانکہ دعا تو ایک مانگنے والے تھے مگر دونوں کی دعا اس لیے فرمایا آمین کہنے والا بھی دعا مانگنے والا ہے اور دعا مانگنے والا بھی ترقی کا دعا مانگنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے آج آپ اور ہم مل کر جو دعا مانگیں گے وہ صرف ہماری دعا نہیں ہوگی جبری امین کی بھی دعا ہوگی وہ ملائقت اللہ اور فرشتوں کی بھی دعا ہوگی اس لیے آج کی رات میں اللہ تعالی نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے علماء نے ایک بات لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ ہی والسلام وسلام رو زمین پہ جن کی سلطنت تھی ان کی مدت سلطنت ہے پانچ سو پانچ سو مہینے حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کی مدت سلطنت ہے پانچ سو مہینے ہزار مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں بنتے ہیں تراسی سال چار مہینے گویا تقریباً ایک ہزار کے قریب ہو جاتے ہیں ہزار راتوں کے مہینے ہزار راتوں کے کتنے سال بنتے ہیں تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں تو ایک ہزار کے قریب میں نے ارج کیا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کی مدت سلطنت ہے پانچ سو پانچ سو مہینے اور حضرت سکندر یہ دونوں کے دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بڑے شاندار جلیل القدر بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور صاحب ایمان حضرت سلیمان علیہ وسلم سلام نبی اور پیغمبر بھی سکندرزل کرنین کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں لیکن بہرحال وہ اللہ کے ولی ہیں نیک ہیں اس لیے ان کی مدت سلطنت کی جو ہے وہ ہے پانچ سو بنی ایک ہزار ہو گئی نے لکھا ہے کہ اس رات میں یہ فرمایا کہ یہ رات آج کی ایسی ہے کہ جو ہزار راتوں سے بہتر ہے ہزار راتوں سے بہتر ہے تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے آج کی رات کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سلیمان علیہ سلاط وسلام کی سلطنت اور سکندرز القرن کی سلطنت دونوں کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو ان کی سلطنتوں سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے آج کی رات فرمایا کہ آج کی رات اور آج کی شب میں اللہ تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے بازے شریعتوں میں قوموں میں جب تک کوئی ہزار راتوں میں عبادت نہ کرے تو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ آپ ہے لیکن قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم تمہیں ایک رات ایسی دیے دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادت و بندگی کرنا جو ہے یہ ہزار راتوں کو بتا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور نے صاف صاف لکھا ہے الف کے معنی ہزار نہیں ہیں اور قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جس میں الف کے معنی ہزار نہیں ہے فرمایا کہ یہ ودو احدو عملہ ہم مارو یو احد و املا یومر و ان میں سے ہر ایک اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ایک ہزار سال زندہ رکھا جائے حالانکہ ایک ہزار ان کی تمنا نہیں ان کی تمنا تھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا جائے یہاں لفظ ہزار تو اس لیے استعمال کیا کہ عربی میں ہزار کے بعد کوئی ہنکی نہیں ہے عربی کے اندر لفظ ہزار پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ خیر من الف شاہر کے معنی یہ ہے خیر من الف شاہر کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک رات ہزار راتوں کی نہیں ہزار ہاں ہزار راتوں سے افضل ہے بلکہ یوں کر کہ ساری زندگی اور سارے زمانے سے افضل اس رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا پر پائی ہے ایک اور بات مایا کے ومن کو دے رہا ہے کریم میں ایک لفظ قدارہ بھی آتا ہے جس کے معنی آتے ہیں تنگ ہونے کے کوئی وسیع جگہ ہے وہ تنگ کر دیا ہے رزق تنگ کر دیا جائے کو دے رہا فرمایا کہ آج کی رات قدر کی رات ہے کیوں اس لیے اتنی بڑی تعداد میں ملائے اللہ اور فرشتے آئے ہیں کہ ان کے وجود کے اعتبار سے زمین آج تنگ ہو گئی کتنی بڑی تعداد میں ملائکت اللہ اور فرشتے آئے ہیں کہ جو سمجھیے کہ پوری کی پوری زمین فضا اس کے میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ آخر یہ ملائکہ اور فرشتے آتے کیوں ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سلام بھیجنے کے لیے تیسری وجہ ایک اور بھی لکھی ہے فرمایا کہ یہی حضرت فرشتے تھے جنہوں نے انسانوں کی پیدائش کے اوپر یہ کہا تھا آپ ایسی فسادی مخلوق نہ پیدا کریں جو انسانوں کے گلے کاٹے گی جو فساد پھیلائے گی جو نسل کو برباد کرے گی اور جو کھیتیوں کو برباد کرے گی یہی تو کہا تھا فرشتوں نے آج اللہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتوں کو بھیج رہے ہیں کہ جس مخلوق کے بارے میں تم نے یہ رائے قائم کی تھی آؤ ذرا ہم تمہیں دکھائیں وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے مکانوں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں جمع ہیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیے وہ آئیں گے اور آ کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ واقع ہم کو بڑا رش ہے آج کو انسان ایسے نظر آ رہے ہیں کہ فریشتوں کو بھی غشت اور وہ یہ کہیں گے کہ اصل میں مخلوق تو یہ واقعات فسادی تھی لیکن اللہ نے جو کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اس کتاب نے انہیں آدمی بنا دیا اس کتاب نے ان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آج فرشتے اور ملائکہ بھی اس پر رش کرتے فرمایا کہ درفشانی نے تیری کتوروں کو دریا کر دیا ففشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یہ ہے اللہ کی کتاب بھائی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو منع کر دیا تھا آپ نعرہ نہ لگائیے یہ نعرہ نہ لگائیے آپ کو یہاں نعرے نہیں لگا کرتے ہیں آپ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کو منع کیا نعرے نہیں لگائی جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی اور اصلاح کے بعد آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ملائکہ کا دیکھتے ہیں اور ملائکہ کا ان پر رشک کرتے ہیں فرمایا تنزل الملائے تو وروح فرشتے آئیں گے جبریل امین آئیں گے اور اللہ کی طرف سے سلام دیں اور یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رات مل جائے تو آپ اپنی زبان سے یہ کہیں اللہم ان کا اے اللہ تیرا کام معاف کرنا ہے تیرا کام مغفرت کرنا ہے تیرا کام بخشش کرنا ہے اللہ عمن کا تحب تو حب الفواہ اور صرف یہی نہیں کہ تو معاف کر دیتا ہے بلکہ تو محاف کر کے خوش ہوتا ہے محاف کرنا اگر کوئی تنگ دلی کے ساتھ کرے تو دنیا میں بھی بہت سے انسان انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں نہیں اس طریقے پہ معاف کیا جائے حضرت مالاناتانویر احمد اللہ فرماتے تھے کہ اگر حکومت کسی کے جرم کو معاف کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے کاغذات پر لکھ کے یہ بھیج دیا جاتا ہے اسے مسل کو داخل دفتر کر دیا جائے اس کو معاف کر دیا گیا مگر فرمایا کہ اس کو معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن اس کے جرم کی نشانی کاغذ اور فائل موجود ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے قصور اور جرم کو معاف فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہم نے اس کے جرم کو بھی معاف کر دیا اور اس کے سارے فائل کو جلا کر اس کو بے نشان کر دیا جائے جرم کا نشان بھی باقی در ہے اسی لیے فرمایا اتائب من بے کم اللہ ذمبدہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج معصوم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا و حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ تصور کریں ایک آدمی اپنے اونٹ کو لے کے سفر میں روانہ ہوا اس اونٹ پہ پانی بھی ہے کھانے کا سامان بھی ہے کل اثاثہ اس کا اونٹ کے اوپر ہے اور یہ سو گیا جب یہ سو گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اب اندازہ لگائیے اس کی پریشانی کا کہ یہ مسافت کیسے طے کرے گا سفر میں کھائے گا کہاں سے پانی کہاں سے ملے گا صرف اونٹ ہی نہیں گیا ہے بلکہ یہ سارا کا سارا سامان چلا گیا جیسے کسی ایک طالب علم کے کمرے میں چوری ہو گئی تھی یہ عربی کا طالب علم تھا وہ تھانے میں گیا رپٹ لکھوانے کے لیے اس نے کہا صاحب میری چوری ہو گئی ہے اور آپ میرے سامان کی فہرست لکھی سامان کی فہرست لکھوائی تو اس نے لکھوایا کہ ایک لنگی ایک تولیہ ایک دسترخوان ایک چادر اور یہ دو تین چیزیں اس نے اس طریقے پر لکھوائیں اتفاق سے وہ لنگی مل گئی تو تھانے دار صاحب نے پوچھا کہ باقی چیزیں تو ملی نہیں انہوں نے کہا نہیں حضور یہ ایک ہی لنگی تھی یہی تولے کا کام بھی دیتی تھی یہی چادر کا کام بھی دیتی تھی یہی سب چیز کا کام تو اسی طریقے پر اس نے کہا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا سارا کا سارا سامان جو ہے چلا گیا ہے سرگردہ اور پریشان پھر رہا ہے حدیث میں آتا ہے مایوس ہو کر مرنے کے لیے لیٹ جائے گا اس لیے کہ میں کیا کروں سواری میرے پاس نہیں کھانا میرے پاس نہیں پینے کو میرے پاس نہیں اب میں لمبا لمبا لیٹتا ہوں تاکہ یہاں پر میں مر جاؤں اب جب وہ زمین پر لیٹتا ہے تو اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کے بعد جب آگ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میرے سراہنے میرا اونٹ واپس لے آیا اور اس نے لا کے کھڑا کر حدیث میں آتا ہے تم سوچو اس مسافر کو جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا جس کا سارا سامان گم ہو گیا تھا اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے اونٹ ملنے سے آپ اندازہ لگاتے ہیں اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی ف... مایا جب کوئی بندہ اللہ سے پچھڑ جاتا ہے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ خدا کے قدموں میں آ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس مسافر کو اونٹ کے ملنے سے جس کا مطلب یہ ہے کہ تائب و حبیب اللہ توبہ کرنے والا خدا کی نظروں میں محبوب ہے تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تم اللہ کی شان مغفرت کو یاد کرو اللہ کا حف الحفوا اے اللہ تیرا کام مغفرت کرنا ہے تو مغفرت کو پسند بھی کرتا ہے لہذا میری التجا اور میری درخواست یہ ہے کہ تم میرے گناہوں کو بھی بخش دے اور معاف کر دے جس کا مطلب یہ ہے آج کے دن ہمیں جو کام سب سے بڑا کرنے کا ہے وہ اپنی زندگی پر نظر ڈال کے ذرا اپنے کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے جس کا علم کسی کو نہیں آپ کو علم ہے یا آپ کے خدا کو نہیں آج کے دن اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں اگر تین دن کے لیے اگر اسٹیٹ بینک یہ اعلان کر دے کہ جس کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہو سالن میں بھرا ہوا ہو تیل میں بھرا ہوا ہو چورا چورا ہو لیکن ان تین دنوں کے اندر اندر اس کو بدل دیا جائے گا نئے نوٹ کے ساتھ میرے دوستوں وہ بہت بدقسمت آدمی ہوگا جو ان تین دنوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اپنے خراب شراب نوٹ کو لے جا کر نئے نوٹ کے ساتھ تبدیل نہیں گا جب آج اللہ نے ہمیں آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے آج ہم جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہمیں ناکام نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں بلکہ میں نے ارض کیا ہے ہمیں بحث مسلمان کے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کیوں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں آخر اس آیت پہ بھی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اگر تم ہاتھ پھیلا کر آو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا پھر یہ یہ نہیں کہا چھوٹی چیز نہ مانگنا بڑی چیز مانگنا بڑی چیز نہ مانگنا چھوٹی چیز مانگنا یہ نہیں کہا ایک خلیفہ ایک بادشاہ تھا جس نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے آج سلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے آج جو بھی اپنی ارضی لے کر آئے گا میں اس کی عرضی کو قبول کروں گا لوگوں کو دعوت دے دی کہ تم اپنی اپنی ارضیاں لے کے آؤ لوگ ارضیاں لے کے گئے ایک صاحب اپنی ارضی میں لکھ کے لے گئے کہ مجھے ڈھائی سو روپے عنایت فرمائیے میرے اوپر قرضہ ہے بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ اس بے ادب اور استاد کو یہاں سے نکالو کہیں بادشاہ سے ڈھائی سو روپئے مانگا کرتا ہے یہ ہے بڑا بادشاہ ہوں کوئی بڑی رقم مانگنی چاہیے تھی کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی یہ تم نے کیا مانگا لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو آئندہ تم چھوٹی چیز لکھ کے مت لے جانا بڑی بڑی چیزیں لکھ کے لے جانا دوسرا آدمی گیا اس نے عرضی دی اور یہ کہا کہ آپ اپنی سلطنت کا صوبہ مجھے عنایت فرما دیجیے دی। بادشاہ نے سن کے یہ کہا کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہے یہ بڑی چیز تو بے شک لے کے آیا ہے لیکن اس نے اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے سے زیادہ مانگا ہے جتنے بھی مانگنے والے آئے کسی سے کہہ دیا کہ اس نے میری حیثیت سے کم مانگا اور کسی نے اپنی حیثیت سے زیادہ مانگا ہے سب کو زلیل کر کے نکال دیا اور لوگوں کو کیا ملا وہ سوائے ضلعت اور اس وائی کی کچھ نہیں اور یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے مانگنے کا نتیجہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک صاحب گھوڑا چرا کے لائے تھے راستے میں کوئی چودھری صاحب مل گئے انہوں نے کہا بھئی یہ گھوڑا بڑا اچھا ہے اگر آپ اسے فروخت کر دیں اس نے سوچا کہ چوری کا مال ہے جلدی سے بک جائے تو اچھا ہے نے کہا جی ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا اس کی سواری کر کے دیکھوں اس نے کہا صاحب آپ سواری کر کے دیکھ لیجئے اور اطمینان دلانے کے لیے اپنے جوتے جو ہیں اتار کے وہاں چھوڑ دیے اب یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تو ایڈ لگا کے وہ گھوڑے کو لے کے چلا گیا پھر وہ واپس ہی نہیں آیا یہ انتظار کرتا رہا تھے آخر وہ جو اس کے جوتے تھے تو وہ اٹھا کے بغل میں رکھے اور چلے جا رہے ہیں خاموشی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو گھوڑا خریدا تھا وہ بیچ دیا نے کہا ہاں بھائی بیچ دیا کتنے میں بیچا, بیچا. اتنے کے بیچ دیا یہ جوتے نفے میں بغل میں سے نکال کہ جوتے دکھاتا ہے کہتا یہ جوتے نفے میں ہے باقی جتنے بھی دیں گے اور کچھ ہے مگر حدیث میں آتا ہے اگر ہفت کلیم کی سلطنت بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو دا. اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے تو وہ جوتے کا تسمہ بھی تم شرماؤ نہیں اللہ سے مانگو اللہ کو نہ جوتے کا تسمہ دینے میں خیا آتی ہے اور نہ ہفت کلیم کی سلطنت دینے میں اللہ کو کاؤنسل سے کوئی ریزولیشن پاس کرانا پڑتا ہے دونوں چیزیں خدا کی نظروں میں برابر ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کی رات پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے کچھ آنسو نکالیں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لیں اس لیے کہ اللہ کو شکل بھی بہت پسند ہے حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگر جب مقابلے پر آئے ہیں تو اس وقت وہ لباس وہ پہن کے آئے ہیں جو حضرت موسیٰ یہی سلاط کا انہوں نے نبی کا مقابلہ کیا پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے لیکن جب مقابلے کا وقت آیا وہ حضرت موسا پر ایمان لے آئے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا بے و موسیٰ. ہم تو موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاط نے کہا کہ اے اللہ تیری بھی عجب شان کریمی ہے جو خدا سے مقابلہ کر رہے ہیں جو نبی اور پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے ان کو بھی دولت ایمان سے نواز دیا فرمایا اے موسا وجہ یہ ہے وہ جب تم سے مقابلے کے لیے آئے تھے انہوں نے لباس تم جیسا پہن رکھا تھا شکل تم جیسی بنا رکھی تھی اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا جو میرے محبوب کی صورت بنا کر آیا ہے اسے یہاں سے واپس محروم واپس نہیں کرنا چاہیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لی لیکن جو دو چار قطرے آپ کی آنکھوں سے نکل جائیں اور معلوم نہیں اور بہت سی ضرورتوں میں ہم اور آپ کتنا روتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ یہ ہمارے آنسو جو ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعے نجات بن جائے یہ ہمارے چند آنسو جو ہیں یہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوں گے اور ان کی قدر و منزلت آپ کو آخرت میں معلوم ہوگی تو مطلب یہ ہوا آج ایک تو توبہ کر اور توبہ دو قسم کے گناہوں سے ہوتی ہے اگر حقوق اللہ ہمارے ذمے ہیں ان کے ادا کرنے کی نیت کر لی جائے اگر حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں ان کے ادا کرنے کی بھی نیت کر لی جائے اور جن کی ادائیگی کا کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ انسان توبہ کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے اور ان طریقہ کرے پھر دوسرا کام یہ ہے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگے اور میں نے عرض کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے بشرتے کے دعا دعا کے طریقے پہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ یس بدا عن قلب لاہن جس آدمی کا دل خدا کی طرف متوجہ نہ ہو اس کی دعا اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے ہیں بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی ارضی لے جا کر ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے سامنے پیش کرے اور دو چار لفظ پڑھے اور پھر وہ ڈبیا میں سے پان نکال کے پان کھانے لگے پھر دو چار لفظ پڑھے پھر وہ کسی ساتھی سے باتیں کرنے لگے تو اس کو ہاکم جو ہے اپنے کمرے سے نکلوا دے گا اس لیے کہ جب ہاکم کے کمرے میں تم آئے ہو تو سوائے ہاکم کے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے تم نے توہین کی ہے اگر کوئی بندہ تو پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کی طرف اور دل میں اس کے کچھ اور ہے خیالات اس کے کچھ اور ہیں فرمایا ایسے ہی دعا اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب میں نظہت البساتین ایک کتاب ہے اس میں پڑھا ایک تاجر اور ایک عابد یہ دونوں سفر میں جا رہے ہیں نماز کا وقت آیا دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ آبر جو تھا وہ زور زور سے دعا مانگ رہا ہے وہ ایک آدمی کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں زور زور سے دعا مانگ کے کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے فلا قسم کا حلوہ بہت پسند ہے تو غیب سے سامان فرما اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے فلا قسم کا کپڑا بہت پسند ہے تو غیب سے مہیا فرما وہ تاجر کہنے لگا یہ مانگ تو رہا ہے خدا سے مگر سنا رہا ہے مجھے اور اگر یہ یہ طریقہ اختیار نہ کرتا سیدھے سادھے طریقے سے مجھ سے کہتا تو میں اس کے لیے انتظام کر دیتا بات یہ ہے یہ مانگنے کے خلاف ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اسی کی طرف دل اور تمام بھی متوجہ ان اللہ لا الدعاء عن قلب لاہن غافل آدمی کے دل کی دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے ہیں ایک بات بس آخری بات اور آخری بات یہ ہے سخت دل لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انسان روئے نہیں ایڑیاں نہ رگڑے گڑ کے گرائے اور اگر گڑ جڑ گڑانے کی بھی عادت نہ ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہ ہو بالکل ہی خشک ہو گیا ہو تو پھر یہ ہے میاں چلو جہاں رونے والے موجود ہو رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تمہیں تو رونا نہیں آتا مگر جہاں رو رو کر لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر ان میں شامل ہو جاؤ تو اللہ میاں کی ایسی آدت نہیں ہے جیسے ہمارے اور آپ کے اندر چالاکی کی آدت ہے اگر ہمارے اور آپ کے سامنے پھلوں کا ٹوکرا کوئی بیچنے کے لیے آئے گا تو وہ اوپر دو تین پھل رکھ کے لایا ہے بہت بڑے بڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تین چار دے دو باقی ٹوکرا لے جاؤ واپس مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایک کی بدولت ہم نے سارے ٹوکرے کو قبول کر لیا ہے آپ دیکھیے ہیرے اور جوارات اگر ڈورے کے اندر اگر پیرو کر دیے جائیں تو آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ یہ تو لاکھوں روپے کا سامان ہے اور ڈورا تو دو پیسے کا ڈورا ہے مگر لاکھوں روپے کی بدولت دو پیسے کے ڈورے کی بھی قدر ہو جاتی ہے وہ بھی قبول کیا جاتا ہے تو مولانا جلال الدین رومی نے واقعہ لکھا ہے حلوہ فروش کا واقعہ مشہور واقعہ ہے لکھا ہے ایک بزرگ تھے اکثر اپنی ضرورت کے لیے وہ قرض لے لیا کرتے تھے ان کے اوپر قرض زیادہ ہو گیا جب وہ بیمار پڑے اور بیمار بھی زیادہ ہو گئے تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ لو بھائی یہ تو چلے اور ہمارا قرضہ بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم چل کے وہاں ان کے پاس تو بیٹھ جائیں کچھ ہوگا تو دے دیں گے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب قرض مانگنے والے یہاں پر آ گئے ہیں تو انہیں دیکھ کے انہوں نے چادر اوڑھ لی اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے کچھ کہا نہیں وہ لوگ سوچنے لگے کہ بھئی ابھی انتظار کرو اس لیے کہ آخر رقم ہماری بڑی ہے اتنے میں ایک معصوم بچے کے حلوا بیچنے کی آواز آئی وہ ہلوا بیچنے کی آواز لگا رہا تھا انہوں نے جلدی سے چہرے پہ سے چادر ہٹائی اور اپنے خادم سے کہا وہ ہلوا بیچنے والے کو بلا کے لاؤ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا تو قرضہ ادا نہیں ہوتا ہلوا کھانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے وہ ہلوا بیچنے والا بچہ آیا ماسو کیا بھاؤ بھاؤ پہ ہوا کہا سارا ہلوا تول دے وہ یہ سوچ رہا رہا کہ آج میں سارے دن بیچتا پھروں گا اس سے میں بچ گیا ہوں ایک ہی جگہ میرا سارا سودا ہو گیا بڑا خوش جب حلوا اس نے تول دیا تو انہوں نے بزرگ نے یہ کہا یہ جتنے قرض مانگنے والے بیٹھے ہیں انہیں سب کو تقسیم کر دو وہ تقسیم کر دیا پیسے لاؤ جب پیسے مانگے تو پھر وہ چادر اور کے وہ آدمی جو بیٹھے ہوئے صبر کر رہے تھے وہ تو بڑے سنگی تھے لیکن بچہ تو بچہ تھا اس نے پہلے آہستہ سے رونا شروع کیا پھر ایڑیاں رگڑنے لگا چیخنے چلانے لگا تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے کے اوپر آ کے دستک دی ہے انہوں نے کہا جاؤ خادم سے کہ تم جاؤ دیکھو کون آیا ہے وہ ایک خوان لے کے آیا اس میں قرض والوں کی رقم الگ رکھی تھی حلوا بیچنے والے کی قیمت الگ رکھی تھی اور کہا کہ یہ رقم جو ہے یہ ان کو سب کو تقسیم کر دو اور یہ ہلوا بیچنے والے کو دے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی فرمایا مایا کہ جب میرے لیے حکم آیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے انکار نہیں ہے مگر میں رحل رکھا ہوا ہوں میرے اوپر قرض ہے آپ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے مجھے آنے میں کوئی نکلا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے جتنے قرض مانگنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو رونا آتا ہو میں نے جو نظر ڈالی تو مجھے تو سبھی خوراک معلوم ہوئے مجھے کوئی بھی روتے ہوا نظر نہیں آتا تھا میں نے کہا ان سے تو کوشش کرنے ہی بےکار وہ جب حلوہ بیچنے والا بچہ آیا میں نے کہا ہاں یہ معصوم ہے میں نے اس بچے کو رلایا اور جب میں نے اس بچے کو رلایا اللہ کو اس بچے پر ترس آ گیا اس ایک بچے کی بدولت اللہ نے سب قرض خواہوں کی رقم کا انتظام کر فرمایا کہ تانگیرد کو حلوہ فروش تانگیرت تانگیرید کو دلوا فروش بہرے بخش آیش نمی آیت بجوش اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ بچہ روئے نہیں اس لیے فرمایا کہ میں نے ال کیا کہ اگر آپ اور ہم مل کے دعا مانگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر اس رمضان کے آخری عشرے کی آخری راتیں جو ہیں وہ اصل میں للت القدر ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات للت القدر ہوتی ہے لیکن علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اہل علم کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات للت القدر اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے لکھا ہے کہ للت القدر میں نو حرف ہیں اور یہ للت القدر تین مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے انہیں انزل ہو لت القدر لت القدر وما ماں ما کا القدر تو للت القدر خیر من الف شاہ فرمایا کہ للت القدر میں نو حرف ہیں اور نوتیا ستائیسو فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات ستائیسویں رات ہے بہرحال ہم اور آپ اس مبارک رات میں ہیں پھر معلوم نہیں ہمیں زندگی میں یہ رات نصیب ہو سکے گی یا نہیں اس لیے آج ہم اور آپ مل کر دعا بھی کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اور آپ دعا مانگیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار جو ہمیشہ پڑھنے کا معمول ہے آج بھی آپ کے سامنے وہ پڑھے جاتے ہیں اور آپ حضرات جو ہیں مل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء اللہ دعا مانگی جائے اور میں تیرا یار رہوں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 ہر دم ذکر ہو فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں شر ہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس داد میں آخر وردے زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ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 ش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تاسن آخر مردے زبان میرے الہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ تیرے سوا ماں بو دے حتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوامے حقی حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مت سو دے ہاتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود ہوتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہور ہتی تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس دادا میں آخر زباں ہے میرے علا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا ع لائی لا اللہ لا اللہ لائی لا اللہ لا اللہ محمد الرسول رسول اللہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہ, شاہ شاہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو وزیع شاہن شاہ باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا داغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا اور کیوں نہ میں قائل ہوں کے ہزاروں کیوں نہ میں قائل ہوں کے ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ تیری خدائی کے ہیں گواہ ہارو گلو افلا کو کے بکو ہو پر جا مہرو اب تو رہے بس میں آخر وردے زباں ہے میرے علا لا اللہ لا لا ع اللہ لا اللہ لا اللہ لا عل اللہ لا عل یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری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 یاد میں تیری سب کو بلا دوں نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں کھانا اے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس بسم آخر گردے زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا علا الا لا لا لا اللہ الله لا اللہ لا لا, لا اللہ نفسوش ہے تو دونوں نے مل کر کھائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفسوش ہے تو دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا چاہتا ہوں میں تیری پنا اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا. اور مجھ سا خلق میں کوئی نہیں وہ پد کردارو ناماسیہ مجھ سا کل میں کوئی گو پد کردارو ناما مجھ سا خل تم کوئی نہیں گو پد کردارو ناما اور تو بھی مگر غفار ہے یارپ تو بھی بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی گا فار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس میں آخر وردے سپاہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا علا اللہ لا ع اللہ لا علا اللہ, اللہ مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بن منہ سے نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا ذکر تیرا اے میرے پتا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ہلکے سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس ساد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نفسو شیطان نفسو شیتا دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیتا دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر ہے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردارو ناما سیا میں کوئی نہیں گو بد کردارو ناما تو بھی منگل غفار ہے یارب تو بھی منگل ہے یارب بخش دے میرے سارے گنا بخش دے میرے سارے گنا تھی مگر گا تارو ہے یار تھی مگر گا تارو ہے یار تھی مگر گا تارو ہے یار بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادم میں آخر ویرتے سپا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الرسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اسلام اے اللہ گلام دین اللہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے معرما دے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور معذ فرما دے, اے اللہ! دے, فرما دے! اے اللہ اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں اے اللہ گنہ گار ہیں لیکن طالب تری مقصد کے ہیں اے اے اے اللہ اللہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اللہ میرے گناہ کو Allah... Allah... بخش دے بال بنوا دے اللہ مال کروا دے اللہ اللہ اللہ بچ دے اللہ اللہ جو ہی پہلا کر تیرے دربار میں آئے اللہ میں روم میں کرنا اللہ اللہ وقت اللہ فرما دے اللہ اللہ اللہ اللہ وقت دے ماں فرما دے اللہ تو اپنی چاہے کریمی کا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 اللہ نیک بندوں کے سدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم گنہ گار ہیں اللہ ہم ذریع ہیں اللہ تیرے نبی کے امتی ہے اللہ رحم فرما اللہ اللہ پر رحم فرما اللہ, اللہ ہماری گاہوں کو قبول فرما اللہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے فرما دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جی اللہ باپ پر می اے اللہ, اللہ, اللہ تم میرے گناہوں کو بخش فرما دے اے اللہ, اے اللہ ہم گنہ گار ہیں خطا کار ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن اے اللہ تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں تیرے نبی کا نام لیتے ہیں اے اللہ اسی نسبت سے ہمارے گناہوں کی مقدرت فرما دے اے اللہ اسی نسبت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے پاس کوئی چیز ذریعہ نجات سوائے اس کے کہ تیرے حبیب کی امت میں ہیں اور حبیب کا نام لیتے ہیں اے اللہ اس نسبت سے ہمیں قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما پاکستان کے استحکام کے لیے دعا اے اللہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہے جو آج ہی کی رات میں للت القدر کے اندر وجود میں آئی ہے یہ اور بات ہے اس کا چودہ اگست کو اس کا دن منایا جاتا ہے لیکن پاکستان للت القدر میں وجود میں آیا ہے آج اس کی بھی سال گرا ہے اللہ اس اسلامی ملک کی حفاظت فرما اللہ اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت کی ہمیں توفی بتا دیں اے اللہ ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے ملک کے باہر جو عناصر پاکستان کے خلاف ہیں اے اللہ ان کو تحز محض فرما اے اللہ ان کو ناکام فرما اے اللہ اس ملک کو صحیح معنی میں ایک اسلامی سلطنت بنا اس ملک کے حکام کو قرآن و سنت کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن و سنت کے احکام کو حکومت میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما عالم اسلام کے اتحاد کے لیے دعا مانگیے اے اللہ عالم اسلام جو ایک مستقل طاقت ہے مسلمانوں کی اے اللہ دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ فرما اے اللہ بھارت میں جو مسلمان ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما مشرق پاکستان کے مسلمان جو ہمارے دل سے بھائی ہیں ہمارے دینی بھائی بھی ہیں اور ہمیں وہ چاہتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت رکاوٹ بیچ میں ہے اے اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما اے اللہ مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو ہمارے ساتھ پھر ملنے کی اور ملاقات کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ مسلمانوں میں شاہر اسلام کا احترام کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ نوجوانوں میں اپنے ماں باپ کی اپنے اساتذہ کی اپنے بزرگوں کی تعظیم و تقریم کی توفیق عطا پیقہ اے اللہ ہمیں جو کچھ ہمیں رمضان میں عبادتیں دی گئیں ہم نے ادا کی ہیں وہ ناقص ہیں نا تمام ہیں لیکن اے اللہ کے ایشانے کریمی ہے تو انہیں قبول فرما جو ساغتیں رہ گئی ہیں اے اللہ ان کے اندر ان ذمہ داریوں کو پورا فرما میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ جو کچھ اسلامی مشاورتی کاؤنسل کے اندر داخل ہونے کے بعد میری ذمہ داری ہے اے اللہ صحیح صحیح قرآن و سنت کی ترجمانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ خدا نہ کرے اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات اگر منہ سے نکلے تو اے اللہ اس سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لینا لیکن قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکلے اے اللہ ہماری خدمات کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمارے دو احباب ایسے ہیں جو یہاں کے مستقل نمازی تھے اور وہ اس قابل ہیں ان کو خاص طور پر یاد کیا جائے ان کی ایک فہرست ہے ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا فرمائیں سب سے پہلے قاری وقا اللہ صاحب جو پچھلے سال ست پچھلے سال ستائیسویں می شب میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور یہی سے وہ بیمار ہو کر گئے عید کے اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے وہ یہاں کے اس دینی مدرسے کے پانیوں میں سے ہیں جس مدرسے کے طلبا کی آپ اور جو جو مدرسہ مدرسہ اشرفیہ کے نام سے ہے خاص طور سے قاری وقا اللہ صاحب کو ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں میرے والد بزرگوار مولانا ظہور الحق صاحب کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مفرت فرمائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی افضال الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اور دعا کیجیے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب جن کا اسی مسجد میں تین سال پہلے انتقال ہوا تھا اے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگاتا فرمائے میجر کامیاب خاص صاحب جنہوں نے ایک مدت دراز تک اس مسجد کی خدمت کی ہے بغیر کسی معاوضے کے شوق سے خدمت کی ہے اے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگاتا فرمائے صغیر احمد صاحب جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے دیوان جی رفیق احمد صاحب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مففرت فرمائے قاضی سرفراز صاحب جن کے صاحبزادے اس وقت مسجد میں ہمارے کافی سرگرم رضاکار بھی ہیں اور وہ اپنے سرکاری ملازم بھی ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے